چوتھی غلط فہمی ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ حکمران کے خلاف نکلنا یا کاروائی کرنا یہ خوارج کا منہج ہے یہ نہیں جیزنی حرام ہے اور تعجب کی بات یہ ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی جب یہی خارجی اپنی طاقت کے زور پر حکمران پہ حملہ کرتا ہے اس کی حکومت کو توڑتا ہے خود حاکم بن جاتے تم لوگ کہتے اس کی فارم برداری کرو یہ ہمارے بات پر لینی پڑتی بات تو درست ہے تاجب اس لیے ہے آپ لوگوں کو یا مشکل ان لوگوں کے لیے ہے جو شریعت کی بنیادوں کو نہیں جانتے اور جن لوگوں نے شریعت کی بنیادوں کو سمجھا ہے وہ تو اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ایک شخص ہے وہ حکمران کے خلاف نکلتا ہے جب ہم کہتے ہیں خارجی ہے کس کے کہنے سے کہتے ہیں اپنی ہوا نفس کے اعتبار سے کہتے ہیں یا کسی جاہل شخص کے قول کی وجہ سے کہتے ہیں یا اس کی کوئی بنیاد ہے پیچھے بنیاد ہے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پھر صحابہ رام پھر ان کے تابعین ان کے جانشین پھر علماء امت صلی الحم سب کا اتفاق ہے جو شخص کسی حکمران کے خلاف نکلتا ہے وہ خارجی ہے اور سب سے پہلے جب خوارج نکلے سیدنا بن عفان کے دور میں پھر سین علی بنب طالب کے ان کا ظہور ہوا اور نمایاں واضح ہوئے اگرچہ پہلے موجود تھے تھوڑے تھوڑے لیکن ان کا جو آ... ظہور تھا واضح طور پر جب وہ نکلے تو سیدنہ علی بنب طالب کے دور میں تھا تو ان کا نعرہ کیا تھا ان اللہ و حاکم صرف اللہ تعالیٰ کے یہی نعرہ تھا قرآن مجید کی عائد کا حصہ ہے سید علی بنب طالب کیا فرماتے ہیں کل تو حق ارو دبی باطل بات تو حق خیال اللہ کا فرمان ہے لیکن اس کے پیچھے لوگ باطل چاہتے ہیں اس کے پیچھے باطل چھپاتے ہیں کیا باطل تھا صدر علی ببی طارب کا قتل کرنا شہید کرنا ہوا کہ نہیں طریق گواہ میرے بھائی آپ طریق کو کیا تبدیل کر سکتے ہو یہ ہوئے ہیں لوگوں سے جب کوئی بھی شخص حکمران کے خلاف نکلتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ خارجی ہے بدعاتی ہے. بدعاتی ہے. اور یہ تو سائل کے سوال ہے یہ میں اس کا جواب سوال کے متعلق دے رہا ہوں ورنش احمد مرحمۃ اللہ فرماتے ہیں اپنے فتح میں کہ آج تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں یا خوارج جو ہے آج تک وہ کامیاب نہیں ہوئے خوارج جو ہے جب بھی نکلے ہیں ٹوٹے ہیں جب بھی نکلے ہیں ٹوٹے ہیں مطلب نہیں کہ زیرو پرسینٹ یعنی آپ کہیں کہیں پر کوئی مثال ملے گی ورنہ اب کیا سمجھیں پوری تاریخ میں کسی نے کوئی کاروائی نہیں کی لاکھوں کی تعداد میں کاروائیاں ہوئی پتہ ہے آپ کو یہ تو ہر دور میں رہیں ہر دور میں مسئلے ہوئے ہیں لیکن تاریخ میں گنیں گے تو چند ایسے لوگ ہیں جو حکمرانی تک پہنچے ہیں ورنہ عام بات جو ہے وہ تقریباً شتے محتوڑے فرماتے ہیں کہ کوئی کامیاب نہیں ہوا اور جب وہ قابض ہو جاتا ہے نکلتا ہے اب وہ قابض ہو گیا ہے اب اس کا کیا حکم ہے اب حکر بن گیا ہے کس نے بنایا اسے وہ خود خود کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنا ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے امت پر کیا کرنا ہے فرم آزاری کرتی ہو نا فرمانی کرتی ہو شیبر بڑی پیاری بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو خاص قسم کا باہر اٹھوایا اور ہمیں دوسری قسم کا باہر اٹھوایا باہر ان کے کندھوں پہ ہمارے کندھوں پہ بھی ہے وہ جانے ان کو رب جانے اور ہم نے اپنے اپنا خود جواب دینا ہے وہ جس طریقے سے حکمران بنا ہے خارجی تھا اس نے جواب بنا پر رب کا دینا ہے وہ اس کا گناہ ہے اس کے سر ہے جس طرح قتل و غارت کی اسے وہ جواب دے ہے ہمارے متعلق کیا حکم ہے وہ اپ وہ ان ور کو عہدہ تم نے فرم بداری کرنی ہے اگر یہ جی تمہیں کوڑے مارے تمہارا مال نے کیوں مسلمان کے خون کا قطر ایک قطرے بھی اللہ تعالی کے ہاں بڑا عزت والا ہے بڑی قدر و قیمت والا ہے اور شریعت ہمیشہ دین جان عزت مال عقل ان پانچ چیزوں کے بچانے کے لیے حفاظت کے لیے یہ شریعت نازل ہوئی ہے یہ دین فطرت ہے دین حق ہے جس دین میں ان پانچ چیزوں میں سے ایک کی پرواہ نہ کی جائے وہ دین باطل ہے وہ اس لیے پوری, پوری شریعت کو دیکھ لیں کوئی شریعت کا حصہ نہیں دیکھیں آپ ان پانچ چیزوں کی حفاظت کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی پیغام ضرور ملے گا اب شرابی جو ہے شراب کیوں حرام ہے عقل جاتی امرقبائف ہے زنا کیوں حرام ہے نسل ختم ہوتا ہے لوگوں کی عزت قتل حرام ہے شرک حرام ہے دین جاتا ہے تو, تو اس طریقے سے جو جو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں دین میں وہ بالکل واضح نمایاں ہیں تو ہمارا متعلق یہ حکم اللہ تعالیٰ کا کہ تم نے فرما برداری کرنی ہے تمہیں نے یہ نہیں دیکھا تمہارے سامنے کون بیٹھا ہے اور جب نکلنا ہے تو اس کی بھی شرطیں رکھی ہیں اللہ انترو بواحا بوا من نل برہان اللہ کہ دیکھو کفر واضح جس کی تمہارے پاس دلیل ہو تو شرطیں میں نے آٹھ شرطیں بیان کی تھی حکمرآن کے خلاف کب نکلنا چاہیے یہ نہیں کہ حکمران جو کچھ بھی کرو کوئی نکلے نہیں اس کے ہیں شریعابے خوار چیز ضابطے نہیں جو بغیر شریعت کے ہیں شریع ضابطے موجود ہیں کب نکلنا ہے کب نہیں نکلنا کب کاروائی کرنی کب نہیں کرنی میں ہمیشہ یہی مثال دیتا ہوں کہ ہم اندھے ہیں جہاں پر قرآن سنت کا نور نظر آتے قدم اٹھاتے نہیں تو نہیں اٹھاتے یہ ہمارا طریقہ یہ ہمارا راستہ ہے